سبحا لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم اسمانوں اور زمین میں جو بھی کوئی چیز ہے اس نے اللہ کی تسبیح کی ہے اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک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 وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر لوگوں کو ان کے گھروں سے پہلے اجتماع کے موقع پر نکال دیا مسلمانوں تمہیں یہ خیال بھی نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے اور وہ بھی یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے کلے اللہ سے بچا لیں گے پھر اللہ ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا جہاں ان کا گمان بھی نہیں تھا اور اللہ نے ان کے دلوں میں روپ ڈال دیا کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی اجاڑ رہے تھے لہذا اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو وَلَوْ لَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ اور اگر اللہ نے ان کی قسمت میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ دنیا ہی میں ان کو عذاب دے دیتا البتہ آخرت میں ان کے لئے دوزخ کا عذاب ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهَ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ یہ اس لئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی تھانی اور جو شخص اللہ <advisory> سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے میں پپا تملی تم کو تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا انہیں اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا اور اس لیے تھا تاکہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کرے وما افا الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليهم من خيل ولا ركاب ولكن اللہ من والله كل قدیر اور اللہ نے اپنے رسول کو ان کا جو مال بھی فے کے طور پہ دلوایا اس کے لیے تم نے نہ اپنے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ما افا اللہ علی رسوله من اهل القرى فللله وللرسول فلی ولیس ولسنی وبنی سبیلی کئی لو دول کئی کون دول چن بینل اونی کم وَمَا فو عَنْهُ فنچ اللہ،, ان اللہ, اللہ اپنے رسول کو دوسری بستیوں سے جو مال بھی فے کے طور پر دلوا دے تو وہ اللہ کا حق ہے اور اس کے رسول کا اور قرابت داروں کا اور یتیموں مسکینوں اور مسافروں کا تاکہ وہ مال صرف انہی کے درمیان گردش کرتا نہ رہ جائے جو تم میں دولت مند لوگ ہیں اور رسول تمہیں جو کچھ دیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے دم یبتون پغل یبتون فغل سونا اللہ و رسوک نیز یہ مالفے ان حاجت مند مہاجرین کا حق ہے جنہیں اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے بے دخل کیا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جو راست باز ہیں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 نبیم هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہ مالفے ان لوگوں کا حق ہے جو پہلے ہی سے اس جگہ یعنی مدینے میں ایمان کے ساتھ مقیم ہیں جو کوئی ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے یہ اس سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے یہ اپنے سینوں میں اس کی کوئی خواہش بھی محسوس نہیں کرتے اور ان کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں چاہے ان پر تنگ دستی کی حالت گزر رہی ہو اور جو لوگ اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ ہو جائیں وہی وہ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ لو اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ پون بِالْإِيمَانِ روبن فی الن والی اخوانی سب کو نل والی کلو بین امنو روبن رب نو اور یہ مالف ہے ان لوگوں کا بھی حق ہے جو ان مہاجرین اور انصار کے بعد آئے وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہماری بھی مغفرت فرمائیے اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھیے اے ہمارے پروردگار آپ بہت شفیق بہت مہربان ہیں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 وَإن قوتلتم لننصرنَّكُم وَاللَّهُ يشهد إنهم لكاذبون کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت سے کام لیا ہے کہ وہ اپنے ان بھائیوں سے جو کافر اہل کتاب میں سے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی اور کا کہنا نہیں مانیں گے اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں یہ پکی بات ہے کہ اگر ان نہلے کتاب کو نکالا گیا تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے اور اگر بل فرض ان کی مدد کی بھی تو پیٹ پھیر کر بھاگیں گے پھر ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَحْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ مسلمانوں حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں تمہاری دہشت اللہ سے زیادہ ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سمجھ نہیں ہے۔ لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرم محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شدید۔ یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر بھی تم سے جنگ نہیں کریں گے مگر ایسی بستیوں میں جو قلعوں میں محفوظ ہوں یا پھر دیواروں کے پیچھے چھپ کر ان کی آپس کی مخالفتیں بہت سخت ہیں تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عقل نہیں ہے ان کی حالت ان لوگوں کیسی ہے جو ان سے کچھ ہی پہلے اپنے کرتود کا مزہ چک چکے ہیں اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے کمثل الشیطان اذ قال لیل انسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین ان کی مثال شیطان کیسی ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کافر ہو جا پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے فَكَانَ عاقِبتَهُمَا أَنَّهُمَا چنانچے ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ دونوں دو زخمے ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہی ظلم کرنے والوں کی سزا ہے منت پہ قدم تک اللہ, اللہ انہ قبیروں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے اور اللہ سے ڈرو یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے اور تم ان جیسے نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھے تھے تو اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا وہی لوگ ہیں جو نا فرمان ہیں جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے جنت والے ہی وہ ہیں جو کامیاب ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِنَّ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے روب سے جھکا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں هو اللہ لا الا عالم هو وہ اللہ علا ملغ بے وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ چھپی اور کھلی ہر بات کو جاننے والا ہے وہی ہے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے هو اللہ دلحل من الم اللہ تک میں وہ اللہ وہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو بادشاہ ہے تقدس کا مالک ہے سلامتی دینے والا ہے امن بخشنے والا ہے سب کا نگہبان ہے بڑے اقتدار والا ہے ہر خرابی کی اصلاح کرنے والا ہے بڑائی کا مالک ہے پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں هو اللہ الخالق البارئ المصور لہو الاسماء الحسناء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم وہ اللہ وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے وجود میں لانے والا ہے صورت بنانے والا ہے اسی کے سب سے اچھے نام ہیں آسمانوں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ اس کی تسبیح کرتی ہیں اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک